تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا راجعون ہم نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کروا محمد محمد محمد رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو الإلم قائما بالقصة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 چوک فکل اوتین باد اللہ آج کے درس کا آغاز سوراء عمران کی آیت نمبر سترہ سے کیا جا رہا ہے اور اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کی چھ صفات بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ چھ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے اگرچہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ذمن میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی پیدا ہو جائے تو وہ قابل تعریف ہے لیکن یہ بات بھی امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ اللہ نے یہاں یسبرون کی بجائے صابرین کا لفظ اور سیغہ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ تعریف ان لوگوں کی ہے جو ان صفات کو اپنی مستقل عادت بنا لے ایسے نہیں کہ کبھی صبر کر لیا اور کبھی نہیں کبھی سچ بول لیا کبھی جھوٹ کبھی توازو کبھی تکبر کبھی سخاوت اور کبھی بخل ایسا نہیں بلکہ ان صفات کو اپنی مستقل عادت بنا لیں ان میں سے پہلی صفت ہے الصابرین صبر کرنے والے اللہ کے محبوب اور مقرب بندے کون ہیں صبر کرنے والے صبر آپ کے سامنے پہلے بھی بیان ہو چکا کہ صبر بے بسی بزدلی اور بے چارگی کا نام نہیں ہے صبر تو بڑی طاقت کا نام ہے اور صبر کا مفہوم بڑا وسیع عبادت اور اطاعت پر جمے رہنا یہ بھی صبر ہے گناہوں سے اور حرام سے اپنے آپ کو روک لینا یہ بھی صبر ہے اور مصیبت اور پریشانی میں ہائے واویلا نہ کرنا یہ بھی صبر اللہ نے قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کی جگہ جگہ تعریف فرمائی اور ان کے لیے اپنی محبت کا ذکر فرمایا سورہ علیہ عمران میں ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے سورہ بقرہ میں ہے وبشر صابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے سورہ زمر میں ہے ان نما یوف سابر بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس مہینے کا آغاز آج مغرب سے ہو رہا ہے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر الصبر صبر صواب حل یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے روزے دار صبر کرتا ہے صبح سے شام تک صبر حلال روزی کے قریب نہیں جاتا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے پاک صاف پانی پیاز کے باوجود نہیں پیتا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے لیکن روزہ صرف خرد و نوش سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ جیسے پیٹ کا ہے روزہ آنکھوں کا بھی ہے روزہ زبان کا بھی ہے روزہ کانوں کا بھی ہے روزہ ہاتھوں کا بھی ہے روزہ پیروں کا بھی ہے اور روزہ سارے اعضا کا ہے جو پیٹ کا روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن آنکھوں کا روزہ نہیں رکھتا بد نگاہی میں مبتلا رہتا ہے کھانے پینے سے تو رک جاتا ہے لیکن زبان کا غلط استعمال جاری رہتا ہے روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بولتا ہے غیبتیں بھی کرتا ہے دل آزاری والی باتیں بھی کرتا ہے کلمات کفریہ بھی بکھتا ہے بہتان تراشی بھی کرتا ہے گالی گلوچ بھی کرتا ہے تو اسے روزے سے سوائے بھوک اور پیاز کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جو شخص روٹی اور پانی سے تو رک جاتا ہے لیکن ظلم و ستم سے نہیں رکتا لوٹ خسوٹ سے نہیں رکتا دھوکے اور فراڈ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاز کے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو یہ صبر کا مہینہ لیکن صبر اور روکنا صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ تمام معاصی سے تمام گناہوں سے رکنے کا نام روزہ ہے اور میں تو عرض کرتا ہوں میرے بزرگوں اور دوستوں سارا سال کھا کر دیکھ لیا ایک مہینہ کسی کی محبت کی خاطر کسی کی رضا کی خاطر بھوکا رہ کر بھی دیکھ لیں اور سارا دن سارا سال سو کر دیکھ لیا ایک مہینہ کسی کی یاد میں جاگ کر بھی گزار لیں اور سارا سال گناہ کر کے دیکھ لیے ایک مہینہ گناہوں سے رک کر بھی دیکھ لیں تو پہلی صفت اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کی کہ وہ صبر کرنے والے ہیں دوسری صفت وفاد اور وہ سچ بولنے والے ہیں قول میں بھی سچے فیل میں بھی سچے ایمان میں بھی سچے ان کا عمل ان کے قول کے مطابق ہے اور ان کا قول ان کے دل کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے ایسا نہیں کہ دل میں کچھ اور اور زبان پر کچھ اور اور ایسا بھی نہیں کہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں وہ سچ بولنے والے جن کے قول و عمل میں کوئی تضاد نہیں سورہ زمر کی آیت نمبر پینتیس میں اللہ نے فرمایا بلبی جا اب صدقی بس کبھی الم المت جن لوگوں نے سچ بولا اور پھر ان کے عمل نے ان کے قول کی تصدیق بھی کی یہی ہے تقوے والے اور اللہ نے سورہ معیڈہ میں سچے لوگوں کا ذکر فرمایا فرمایا کہ قال اللہ حاضہ یوم فسادین اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا اور اللہ نے سورہ توبہ میں سچوں کا ذکر فرمایا فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آحت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں تم مجھے چھ باتوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں پہلی بات بولو تو سچ بولو دوسری بات کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو تیسری بات تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو چوتھی بات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو پانچویں بات نظریں جھکا کر رکھو اور چھٹی بات اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کرو فرمایا کہ تم مجھے ان چھ باتوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں ان چھ باتوں میں پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ کہ بولو تو سچ بولا کرو جھوٹ نہیں بولو سچ بولنا مسلمان کی پہچان اور جھوٹ بولنا منافق کی علامت اور نشانی تیسری صفت بل اللہ کے مقرب اور محبوب بندے وہ ہیں جو توازو کرنے والے اللہ کے سامنے آجزی کرنے والے ایک مسلمان جب اللہ کی عظمتوں اور نیمتوں کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا دل اور اس کا سر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور جب اپنی کمزوریوں اپنی برائیوں اور اپنی نجاستوں کا اسے احساس ہوتا ہے تو اس کے دل میں توازو پیدا ہوتی ہے تکبر سے حفاظت ہوتی ہے قنوت کا معنی توازو قنوت کا معنی خوشو قنوت کا معنی اطاعت بل پینہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اللہ کے سامنے توازو کرنے والے چوتھی صفت اللہ کے مقرب بندوں کی بل منفقینہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بخل اور ایمان یہ دو زدے ہیں جو کبھی جمع نہیں ہو سکتی البخل والایمان ضدانی لا مومن ہوگا تو اس کے اندر سخاوت کا جذبہ بھی ہوگا انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ امیر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے گا اور غریب اپنی طاقت کے مطابق اور پانچویں صفت ایمان والوں کی ول مستقرین بال اور پچھلے پہر گناہوں سے بخشش چاہتے ہیں یہ پانچویں صفت پچھلے پہر گناہوں سے بخشش چاہتے ہیں گناہوں سے بخش چاہنا توبہ اور استغفار کرنا کسی وقت بھی ہو یہ مطلوب اور محبوب عمل ہے لیکن تحجد کے وقت توبہ استغفار یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند حبیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے سوال کیا جبرایل رات کے کون سے حصے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں فقال لا ادری غیر العرشہ اند اللہ کے نبی میں نہیں جانتا لیکن اتنی بات میں دیکھتا ہوں کہ تحجد کے وقت عرش ال حرکت میں ہوتا ہے اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حرارا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجل کلئی لطن ہی نیمزی سلس ال جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ پاک آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ان ملک ان الملک میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں ڈبلو من لوی یدنی فستیب الحو کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں من ذلوی یس النی فی کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کر دوں من ظلوی یس تغفرونی فغ فر کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں فلاح یزالو کزالک حتائی الفجر فجر کے تھلو ہونے تک یوں ہی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں اور نہیں تو کم از کم رمضان مبارک میں تہجد کا اہتمام کر لیں یہ رحمت کا مہینہ مغفرت کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ اللہ توفیق دے آٹھ رکعت تحجد پڑھ لیں وقت میں تنگی ہو چار رکعت پڑھ لیں اور وقت تنگ ہو دو رکت پڑھ لیں پچھلے پہر اٹھنے کا یقین نہ ہو تو سونے سے پہلے تحجد ادا کر لیں لیکن کم از کم رمضان کے مہینے میں تو تحجد کا اہتمام کر لیا جائے اور پھر تحجد میں استغفار بھی گناہوں سے توبہ مغفرت کی طلب استغفار کے تو مختلف سیگے الفاظ حدیث میں منقول ہیں ایک دعا استغفار کی وہ ہے جسے سید الاستغفار کہا گیا ہو سکے تو اسے یاد کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم انت ربی لا الہ الا انت اے اللہ انتا تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں لا اللہ مجھے پیدا کیا میں جتنا میری طاقت میں ہے میں تیرے اہد پر قائم ہوں جو میری طاقت میں ہے میں بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اے اللہ جتنے برے کام مجھ سے ہو گئے جو کام مجھ سے ہو گئے ان کی شر سے میں تیری پناہ مانتا ہوں ابو اولا کا بنی امتی کا مجھ پر تیرے جتنے بھی احسانات ہیں میں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں ابو ابی ضم اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں فخر لی بسوں مجھے معاف کر دے انہ لا يغفر پھر الا اللہ انت اس لیے کہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا تو سید الاستغفار کے الفاظ یاد کر لیے جائے اور الفاظ یاد نہ ہوں تو ان کا مفہوم اپنی زبان میں ادا کر دیا جائے اللہ تو میرا رب تو میرا خالق میں تیرا بندہ جو میری طاقت میں ہے اللہ میں نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی مجھ سے گنا ہو جاتے ہیں باوجودے ہے کہ مجھ پر تیرے احسانات بھی بے شمار ان احسانات کا تقاضا تو یہ تھا کہ مجھے گنا نہیں کرنے چاہیے تھے تیری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن ہو گئی تو اللہ تو معاف کر دے اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا تو استغفار کا اہتمام لیکن یاد رکھیں کہ استغفار کے الفاظ جب انسان پڑھے تو ساتھ ساتھ خالص توبہ بھی ہو اور اللہ کے دین کے مطابق چلنے کا عزم اور ارادہ بھی ہو توبہ تین چیزوں کا نام ہے گنا سے رک جائے جو کچھ کیا اس پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے یہ تین باتیں ندامت اور رکنا اور آئندہ کے لیے عظم ہاں ہو جائے تو پھر توبہ کر لے لیکن گناہ کرتے رہنا اور ساتھ ساتھ استغفار کے الفاظ بھی پڑھتے رہنا یہ استغفار اور توبہ کے ساتھ مذاق ہے مسلسل گناہ کیے بھی جاتے ہیں اور ساتھ استغفار بھی بڑھتا جاتا ہیں۔ رشوت لیتا بھی جاتا ہے اور ساتھ استخراللہ استخراللہ بھی بد نظری میں مبتلا بھی ہے اور ساتھ استطفر اللہ استخراللہ بھی چھوڑتا بھی نہیں تو یہ توبہ کے ساتھ ایک مذاق ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں بہنوں اور بیٹیوں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کی یہ پانچ صفات بیان فرمائی وہ صبر کرنے والے وہ سچ بولنے والے وہ فرما برداری اور توازو کرنے والے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور وہ تہجد کے وقت پچھلے پہر بخشش چاہنے والے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ یہ پانچوں صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما شہید اللہ لا اللہ اللہ هو اگلی آیت آیت نمبر 18 فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں بل ملاکتو اور فرشتے گواہی دیتے ہیں وہ العلمی اور علم بارے گواہی دیتے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کی ذات گواہی دیتی ہے اللہ کی صفات گواہی دیتی ہیں اور پوری کائنات گواہی دیتی ہے یہ آسمان یہ آسمان کی نیلی چھت گواہی دیتی ہے اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں زمین کا فرش گواہی دیتے ہیں. اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں یہ حرارت بخشتا سورج گواہی دیتے ہیں. اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں یہ چاند کی کرنیں چاندنی گواہی دیتی ہے اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں یہ ستاروں کی کہکشاں گواہی دیتی ہے اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں یہ مہکتے پھول یہ چٹکتی کلیاں گواہی دیتی ہیں اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں یہ دریا کی موجے اور یہ ہزاروں میل میں پھیلا ہوا سمندر کا پانی گواہی دیتا ہیں اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں یہ انسان اور اس کا وجود اور اس کے جسم کا پورا نظام یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں اللہ نے سورہ حامین سجدہ میں فرمایا سن آیا فل آفاقی وفی انفیم حتا ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں پوری کائنات میں بر میں بہر میں خزاں میں زمین میں آسمانوں میں آفاق میں اور خود ان کی اپنی ذات میں نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ حق ہے اور یہ سچ ہے اور اللہ ایسی نشانیاں دکھا رہے تو فرمایا کہ شہید اللہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے گواہی دیتے ہیں فرشتوں نے خبر دی انبیاء کو اور انبیاء نے خبر دی تمام انسانوں کو اور فرمایا کے بول علمی اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس آیت کریمہ سے علم والوں کی بڑی فضیلت اور عظمت ظاہر ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ نے علم والوں کا ذکر کیا اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ اللہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں یہ کون سا علم مراد ہے کون سے علم والے اس سے مراد وہ علم ہے جو انبیاء کرام علیم اسلام کے ذریعے سے دنیا کو ملا اللہ کی معرفت کا علم اللہ کی محبت کا علم ایمان کا علم دین کا علم قرآن کا علم میں تسلیم کرتا ہوں ٹیکنالوجی بھی ایک علم اور فن ہے سائنس بھی علم اور فن ہے میڈیکل ایک فن اور علم ہے نباتات حیوانات جمادات، فلکیات کا بھی علم ہے لیکن وہ علم جس علم کی وجہ سے کسی کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ علم ہے جو انبیاء کرام علی السلام کے ذریعے سے انسانوں کو ملا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں امام آمش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو فرمایا کہ شاہد اللہ یہ امام آمش نے کہا اور مجھے بھی اس میں شامل فرما لے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جس کی گواہی اللہ دے رہا ہے اور میں اس گواہی کو اللہ کے پاس بطور امانت کے رکھ رہا ہوں آج ہم اس مبارک محفل میں جمع ہیں درس قرآن کی محفل میں مسجد جیسے مقدس اور مبارک مقام میں رمضان کی آمد آمد ہے میری گواہی کو بھی محفوظ کر لیے لی کر گا اور میں اللہ کے پاس اسے امانت رکھ رہا ہوں کہ اللہ تو ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں لا الہ اللہ شہید اللہ اللہ اللہ ول ملا اکتو اول العلم اور علم والے گواہی دیتے ہیں کا امم اور وہ اللہ انصاف پر قائم ہے اس کا ہر حکم عدل اور اعتدال پر مبنی ہر نہیں عدل اور اعتدال پر مبنی عقائد سے لے کر عبادات تک آداب سے لے کر اخلاق اور معاملات تک عدل اور اعتدال اللہ نے ایسے احکام دیے جو سارے کے سارے عدل اور اعتدال پر مبنی جن کی وجہ سے خالق اور مخلوق میں فرد اور جماعت میں مادیت اور روحانیت میں دین اور دنیا میں اعتدال اور توازن قائم ہوتا ہے اور اللہ نے قیامت کا دن بھی اسری لیے رکھا تاکہ بندوں کے درمیان عدل ہو سکے اللہ کا ہر حکم